چینل کے ناظرین ذوق نات چوتھا مدنی مقابلہ پیش خدمت ہے شروع ہو رہا ہے درود پاک سے آغاز کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ آج چوتھا ہمارا یہ سلسلہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت کے بعد ذوق نات سیزن فائیو دو ٹیمیں ہیں ہمارے درمیان ٹیم مدرسۃ المدینہ آن لائن اور ٹیم المدینت المیا آپ نے سکرین پر ان کو دیکھا تھا چھ مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے اور جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہی آگے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے آگے بڑھ جائیں گے لہذا بھرپور تیاری مضبوط تیاری کے ساتھ انہوں نے آنا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے ہر ٹیم میں ایک ناطخوانی ہے مدری چینل کے اور اس کے علاوہ اس شعبے کے بھی دو اسلامی بھائی ٹیم میں موجود ہیں میڈیا کی تاریخ کا ایک منفرد مدنی مقابلہ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں صرف اشعار کی بنیاد پر ہی یہ مقابلے ہوں گے اشار ہی میں جواب دینے ہیں اشار ہی کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے کہیں اور اس طرح کے کانٹیسٹ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا وارم حوصلہ افزائی مل رہی ہے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں الحمدللہ فیڈ بیک وارم فیڈ بیک مل رہا ہے جس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے مدنی چینل اللہ تعالیٰ اور اس کو ترقیاں آتا فرمائے فیضان اعلیٰ حضرت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے جو چھ سیگمنٹ ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار کہ کن مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے اور بالاخر کسی ایک نے آگے بڑھ جانا ہے چھ مراحل ہمارے اسکرین پر ہیں ذوق نات سیزن فائیو کے مدنی اشار کی تکرار گرست کیجیے ایک لفظ ایک شعر نصیب آپ کا روپ تہجی اور سوچ سمجھ کر ان سے انہوں نے گزرنا ہے ہم بیچ میں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ذوق ذوقینات کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ کے تاثرات یا کوئی نات سننا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجیے ذوقینات کے دوران انشاءاللہ جب ہم وقفہ لیں گے کلام سنیں گے انشاءاللہ اس وقت آپ کی کالس کو بھی شامل ہو سکے گا تو کریں گے ہمارے پاس جو ویڈیوز آتی ہیں کلام رضا کی وہ بھی ان اسی دوران چلائی جائیں گی آج ہمارے سوشل میڈیا پر مدری چینل کے ناظرین سے سوال ہوا کہ آپ کس ٹیم کو آج فیورٹ قرار دیتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن یا المدینت المیاں تو دیکھتے ہیں کن کو زیادہ رائے ملی ہے ہمارے ناظرین کی اللہ اللہ, اللہ. مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو بیس پرسینٹ اور المدینت العلمیہ والوں کو اسی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ رائے ملی ہے جس کا انہوں نے بھرم دی رکھنا ہے دیکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نام ہمارے المدینت العلم کی ٹیم میں ہیں ہمارے احمد رضا بھائی مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ٹیم میں ہمارے بہت ہی پیارے سناخا ادنان مدنی بھائی ہیں یہ مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ جو ہمارے اسلامی بھائی ان کا تعارف لیتے ہیں اپنا نام بتائیے محمد عبد الحسیب تاریخ عبد الحسیب اختاری مرحبا ویلکم محمد آصف محمد آصف بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ مدسۃ المدینہ آن لائن میں کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں جی مفتیش اچھا چیکنگ جی تفتیش کے تفتیش کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کی حضور مدرس ماشاء اللہ پڑھانا پڑھانا بہت اچھی بات ہے اللہ اور برکت عطا فرمائے المدینت العلمیہ کی ٹیم کے ہمارے جو محترم اسلامی بھائی ہیں یقینا مدنی ہے اور المدینت العلمیہ وہ شعبہ ہے جس میں تحقیقی کام ہوتا ہے ریسرچ کا کام ہوتا ہے یا تو ریفرنسز نکالے جاتے ہیں یا نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بہت سارے ملت کام ماہ نامہ فیضان مدینہ بھی المدینت العلمیہ ہی سے جو ہے وہ بن کر آتا ہے اسی کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں رائٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں تو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی لیتے ہیں جی اضور محمد عمر اتاری عمر اتاری محمد عرفان اتاری محمد عرفان اختاری مرحبا آپ کو بھی سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں عمر بھائی مہنامہ فیضان مدینہ کے شعبے کے اندر ہی ہوتا ہوں اچھا اور اس کے اچھا اندر مختلف کام کام ہوتے ہیں پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے تفیذ خرید بھی ہوتی ہے اور اس کے جو کالمس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لکھنے کی طرف ویری گڈ ماشاء اللہ اور ذوق نات میں اب بالکل منفرد اور ایک ہٹ کر شعبے میں آپ آ گئے ہیں تو اشار کی بھی مہارت آج دکھانی ہے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ گھبرائیے گا نہیں آپ شعبے والے ہیں تو یہ بھی شعبے سے ہی آئیں کسی نہ کسی سے لیکن یہاں پر ناپ خان کا کام نہیں ہے یہاں پر اصل تو استحزار ذہن جو ہے حاضر ہو تو کام بن جاتا ہے آپ کا کیا ڈیوٹیز ہیں عرفان بھائی العلمیہ میں شعبہ امیر السنت اس میں دین کی خدمت کیادت حاصل کر رہا ہوں اور الحمد شعبہ امیر میں کیا ہوتا ہے جتنے مدعامات ہیں صرف پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جتنے مدینامات ہیں تمام کے موضوع ہم نے بنائے ہیں اور ہر ایک موضوع پہ تقریباً 25-25 صفحات کا بیان تیار کر رہے ہیں اچھا ایک ایک مدری نام کی ڈیٹیل جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے ہونے والی ہے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت زبردست مدری کام ہو رہا ہے ہمارے المدینت العلمیہ میں بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے زبردست شوبہ ہیں شوبے ہیں دونوں ہمارے اور آج ان کے درمیان ہے ایک سنسنی خیز مدنی مقابلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مدری چینل کی سکرین پر ذوق ناد سیزن فائیو میں اور آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار صلو علی الحبیب صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ, اللہ علیہ تیار ہیں آپ لوگ میں پہلا شیر پڑھوں گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے آپ نے شیر پڑھنا ہے پہلے ہوتا تھا بیت بازی میں مدنی اشار کی تقرار میں آخری حرف سے شیر پڑھنا ہوتا تھا اب اس دفعہ سیزن فائیو میں ہم نے آخری حرف کے بجائے دوسرے مصرے کے پہلے حرف کو معیار بنایا ہے اس سے آپ نے شیر پڑھنا ہوتا ہے تھوڑا ڈفیکلٹ بھی ہو گیا ہے لیکن اس میں مزہ بھی آتا ہے جتنی مشکل زیادہ ہوتی ہے اتنا لطف بھی زیادہ ہوتا ہے پہلا شیر میری طرف سے پڑھا جائے گا شیر ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا انکار ہے کاف سے کیوں نہ ہو کاف سے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے تین منٹ کے اندر یہ مقابلہ یا تو ختم ہوگا یا مکمل ہوگا دو پوائنٹ کا یہ مدنی مقابلہ ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مستفا نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں سبحان اللہ جنہیں جیم جا پڑا جو دشتے طیبہ کو حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائیں ذکر اللہ کی نیت سے ہونی چاہیے جی گلشن جنت گاف دو منٹ پچیس سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے جلدی جلدی پہلا شیر بہت اچھا پڑا تھا گاف سے کئی اشار ہیں اللہ اکبر پہلی بازی جلدی کیجیے دو منٹ باقی ہیں سوچ لیجیے گا تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یار ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یارب اللہ تعالیٰ نارے جہنم سے بچائے آپ نے اچھا شیر پڑا اتنی دیر کیوں لگی آپ سوچنے میں گھبرا گئے گھبرائے نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں کثرت سے ہونی چاہیے ہاں خاکی خا خاک کے طیبہ کی اگر دل میں ہو وہ تو محفوظ اے بوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ محفوظ واہ عین سے شیر پڑے گے ارش حق ہے مسند رفاط رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ سبحان اللہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ نے لے لیا ہے مدنی اشار کی تکرار والا دیکھنی ہے دال درد دیکھ کر درد دل کر مجھے عطا یار اب دے میرے درد کی دوا یار سبحان اللہ دے دال دال پر دال دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا جائے سبحان اللہ علف آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا سبحان اللہ خود بھیگ دیں خاک خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سبحان اللہ آئے ہاں گا وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے سبحان اللہ اب کو جلدی جلدی آ رہے ہیں پے پھر تو بنا زیارت نے کیا دل بے چال مدینے کا ہے ارما مدینے والا اللہ پر پے پر پے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے در کی کھائیں کیوں ٹھوکرے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جائے نہیں جائے جائے کھائے جی دل ڈال دل, دل میرا دنیا پیشیدہ ہو دل گیا, دل دل گیا دل دل دل پہ اے میرے اللہ یہ کیا ہوگا یہ کیا ہو گیا وقت بھی ختم ہو گیا اور آخری جواب آپ نے دینا ہے الف سے اے میرے اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سبحان اللہ پورا یہ مرحلہ ہو چکا ہے تین منٹ کے اندر کسی نے بھی بازی ہاتھ سے جانے نہیں دی اور آپ ایک جگہ پہ آ کر پھنس گئے تھے کچھ گھبرا گئے تھے کیا ہو گیا تھا بڑا, بڑا بہت سارے اشارے ہیں گزرے جس راہ سے وہ والا ہو کر بقید. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا گناہ گاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائش سے کئی اشارے گا آپ سے لیکن یہ وقت کے اوپر ہوتا ہے اور بہرحال مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے پہلے راؤنڈ میں اور دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹس دیے جائیں گے مدری چینل کے ناظرین پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ذکر اللہ کی نیت ہونی چاہیے اور حوصلہ افزائی کی بھی نیت کر سکتے ہیں سکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین دیکھیں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور کسی نے بھی اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا دونوں کے دو دو پوائنٹ ہیں اور آئیے اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ کسی دن اپنے حاضرین سے بھی اشار کی تکرار کروائیں گے ہے کوئی تیاری کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو باپو کسی دن تیاری رکھنی ہے ان شاء ہمارے حاضرین بھی تیار جی آج سے تیار اچھا کون ہے کون کون کرے گا باپو ایک طرف آپ آ جائیں ضرورت نہیں آپ عاطف بھائی یہ ماشاء اللہ اور کون آئے گا آپ آ جائیں سید صاحب آپ وہیں کھڑے رہے آپ نے ایک شیر دینا ہے اس کے اگلے مصرے کے پہلے ارب سے یہ دیں گے دیکھیں آپ کو صرف ایک منٹ دیا جائے گا ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا آصف رضا ماشاء آپ کا نام کیا ہے آطف رضا تاریخ ماشاء باپو کے ہاتھ میں رہنے تھے چلے آپ مائک لے لیں شیر پڑیں گے گناہ کا روزی محاشر شفی خیر النعم ہوگا دلہن شفات بنے گی اس دن دلہن بنے گی دلہا نبی علیہ السلام گھبرا گئے آپ دلہن ڈال سے شیر پڑیں گے ایک منٹ کا وقت ہے آپ کا در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا بھی نام ہوگا کبھی تو میرا سلام ہوگا چلیں ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں نا کبھی کاف نہیں رہا کاف سے چلیں ہوں محنت بڑی کوشش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے آصف بھائی کے لیے توفہ پیش کیا جائے جی ماشاء بہت اچھی کوشش کی ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ استعمال بھائیوں کو بھی موقع دیتے رہیں گے مدنی اشار کی تکرار اور پھر پہلے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر دینا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ انہیں کیا پیش کیا جا رہا ہے بابو انہیں مبارک پانیوں کا مجموعہ اور ایک مدینہ ایک شریف بھی پیش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میرے سامنے ایک باکس ہے پزل باکس ہے اس میں انہوں نے کچھ درست کرنا ہے ایک شیر انہیں دیا جائے گا دونوں ٹیموں کو باری باری اور اپنے وقت میں یہ اسے پورا کریں گے بنا کر دکھائیں گے پزلز کو جوڑیں گے اور درست کریں گے اس شیر کو اگر درست صحیح طرح نہ کر سکے تو بھی پوائنٹ نہیں ملے گا درست کیا اور اگلی ٹیم نے ان سے کم وقت میں اسے درست کر لیا تو بھی انہیں پوائنٹ نہیں ملے گا پوائنٹ لینے کے لیے کم سے کم وقت میں آپ نے اسے درست کرنا ہوتا ہے یہاں کا دیکھتے ہیں کس میں کتنی رفتار ہے کون کتنا جلدی اسے بناتا ہے آپ لوگ تیار ہیں المدینت المیا کی ٹیم کے لیے کون سا شیئر ہے ہماری سکرین پر دکھایا جائے گا آپ اسے یاد کر لیجئے گا پھر آپ میں سے جو آنا چاہے وہ اسے بنائیں گے اور آپ ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں المدینہ العلمیہ والوں کے لیے بڑا ہی پیارا شعر اطار آت تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو مصطفح تجھ, تجھ کو دبا سکے شعر یاد ہے آپ دل دل سب دل کو سب کو کون آئیں گے عرفان میں آئیں گے چلے آپ کا جو شعر ہے وہ اس میں ہے اور آپ یہاں پہ بنائیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ ایک بنائیں گے دوسرے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایک ایک لے کر آئیں گے تو صبح ہو جائے گی سارے لے آئے پہلے ایک لائے تھے آپ کے انتیس سیکنڈ ہو چکے ہیں ہاتھ کانپ رہے ہیں آپ کے ہاں ہاں ہاں وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے محبا. محبا. محبا. محبا. کس تجھ کو دبا کس کی مجال ہے کہ تجھ کو دبا سکے کس کی مجال ہے ایک منٹ سیکنڈ یہی آپ کے ہاتھ میں اس کو رک تجھ کو آپ کا شیر مکمل ہو گیا ہے ایک منٹ سترہ سیکنڈ میں آپ نے شیر مکمل کیا ہے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ماشاء اللہ ویری گڈ بہت اچھے آپ کے ہاتھ کیوں کب کب آ رہے تھے پہلی بار شاید آپ مدنگ چینل پر آ رہے ہیں شوبھا جاتا ابھی آگے بڑھیں گے نا فائنل تک پہنچنا ہے نا پھر تب تک نہیں کب کبائیں گے اس کو ہم ریمو کریں گے اور اطار تیرے حامی و ناصر ہیں مستفی کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے کتنی دیر میں پورا کیا ایک منٹ سترہ سیکنڈ میں یہ شیر درست ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آپ سے کون آئے گا ویسے یا شیر دیکھ کے فیصلہ کریں گے کون آو ہے شیر دکھا دے شیر نہیں دکھائیں گے ہم شیر دکھائیں گے شیر دکھائیں گے تو سب بھاگ جائیں گے شیر دیکھنا ہے شیر دکھائیے آن مدینہ آن لائن والوں کے لیے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو کون آ رہا ہے آپ خود آئیں گے ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ کا ہدف ہے ایک منٹ سولہ سیکنڈ دو پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے بیس سیکنڈ ہو چکے ہیں ادنان بھائی تو ماشاءاللہ اللہ ویسے ایکسپرٹ ہیں پچھلے سلسلوں میں بھی آ چکے ہیں موت آئے یوں آئے واہ اللہ ہو ان کا شیر درست ہو چکا ہے 50 سیکنڈ میں انہوں نے بنایا سبحان اللہ کی سدائے ہو ان کے لیے ماشاء اللہ آپ ایک یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی کئی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ خوشی کا رائس بنایا ماشاء اللہ پچاس سیکنڈ میں یہ شیر مکمل ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنی جگہ پر تشریف لے جائیے مدری چینل کے ناظرین یہ شیر بڑا پیارا شیر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے ہمارے حاضرین میں سے ایک اسلامی بھائی کو ہم بلائیں گے اور ان میں سے دیکھیں کون پورا کرتا ہے کون آئے گا بہت سارے امیدوار ہیں کسی ایک کو بلانا ہے ہمیں آپ آ جائیں پہلی بار آئیں لگتا ہے جلدی سے دوبارہ یہی والا شیر انہیں دکھائیں گے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی کیا نام ہے آپ کا بھائی جی کیا کرتے ہیں آپ اچھا ماشاء اللہ کس درجے میں زورہدیش شریف زورا حدیث شریف ماشاء اللہ تو اب ذوق کتنا یہ ہم دیکھیں گے آپ شیر دیکھیں کون سا ہے شیر یاد ہے آپ کو موت یوں آئے چلے بغیر دیکھے پڑھ کے سنائیں اے کاش دینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیرے سر ہو اور روح چلی ہو میری روح چلی ہو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ نے پچاس سیکنڈ سے کم وقت میں سے بنانا ہے آگے بندری بھائی کو دیکھیں گے پیچھے چھوڑتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ گھبرا نہیں رہی یہ بڑی, بڑی بات ہے کانفیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں تو ذوق نات میں ہونا چاہیے اللہ وقت کا گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے اندر بھی اللہ اکبر آپ کا وقت جو ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے آپ نے شیئر بھی پورا کر لیا ہے لیکن 59 سیکنڈ میں تقریباً انہوں نے شیئر پورا کیا لیکن ان کے لیے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے گھبرا کیوں نہیں رہتے پہلے بھی سلسلے میں آ چکے ہیں کیا پہلے نہیں آئے ماشاء اللہ آپ کانفیڈنٹ ہیں پھر اگلے سال ذوق نات میں آپ کو لیں گے انشاءاللہ شاء آپ بھی حصہ لینے کے لیے ٹرائی کیجیے گا انہیں بھی توحفہ پیش کیا جاتا ہے اتر بھی اور انہیں تو قلم بھی ملنی چاہیے باپو یہ دورہ عدیج شریف میں وہ آو قلم اور تصبیح بھی سبحان اللہ مدری چینل کے ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے آپ دیکھیے سکور بورڈ کون سی ٹیم کہاں پہنچی ہے اور پھر ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی طرف دو مراحل ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے نمبر آپ کے سامنے ہیں المدینت المیا والے دو نمبر کی اب تھوڑا پیچھے چلے گئے دو نمبر ہیں ان کے چار نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے اور دیکھتے ہیں ابھی آگے مقابلہ کس طرح چلتا ہے ابھی کسی نے ہمت نہیں ہارنی ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزرت کی رہے ایک لفظ ایک شیر اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں انہیں بتا چلوں کہ کوئی بھی لفظ یہ دے سکتے ہیں اپنی سامنے والی ٹیم کو انہوں نے ایسا شیر پڑھنا ہے شیر پڑھنا ہے جس میں وہ لفظ آتا ہو پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر بار تین تین الفاظ دونوں ٹیموں کو باری باری موقع ملے گا یہ لفظ دیں گے کہیں سے بھی کوئی بھی لفظ آ سکتے ہیں کوشش کیجیے گا آسان ہو اگر آپ آسانی دیں گے تو دوسرا بھی بھائی آپ کو آسانی دے گا لیکن دیکھتے ہیں مقابلہ کتنا ٹف ہوتا ہے لاسٹ ٹائم تو دو مقابلوں سے اس مرحلے میں کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں حاصل کیا تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھ لیں کچھ تو ملتا ہے چلیں بھائی پہلا لفظ دیکھتے ہیں المدینت المیا والے کون سا دیتے ہیں نگہبان نگہبان آپ کے پاس بائیس سیکنڈ ہیں ایسا شیر سنانا ہے جس میں لفظ نگہبان آئے نگہبان بہت پیارے پیارے اشار ہیں آٹھ سیکنڈ باقی ہیں اگر یہ نہ سنا سکے تو جنہوں نے لفظ دیا ہے وہ سنائیں گے دو آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہ دے سکے پہلا کوئی بات نہیں آگے چانس ہے آپ بتائیے نگہبان پر کون سا شعر ہے اے نگہبان میرے تجھ پہ سلا طور سلام دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ, محفوظ. جواب بارہ لاپ نہ دے سکے اب آپ انہیں کوئی لفظ دیں گے جی کون دے گا المدینہ العلمیہ علمی کے سامنے تو کچھ سوچا تھا کہ کوئی علمی لفظ ہی دے دیا جائے آپ علمی دیں مشتق है. مشتق مشتق اللہ علمی لفظ ہے مشتق کا کیا مطلب ہوتا ہے نکالا ہوا نکالا ہوا مشتق سامنے بھی مدنی اسلام بھائی ہیں آپ کا وقت جاری ہے بارہ سیکنڈ باقی ہیں مشتق آٹھ سات چھ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے ایک پوائنٹ ہر جواب پر ملے گا لیکن افسوس جواب نہ دے سکے اس بار پھر آپ نے جواب دینا ضروری ہے مشتق ورنہ یہ ویلڈ نہیں ہوگا انہیں پوائنٹ مل جائے گا اسی سے ہوئے امبرو مشک مشتق اسی سے ہوئے امبرو مشک مشتق ہے خوشبو کا مزدر پسینہ تمہارا اللہ ہے خوشبو کا مزدر پسینہ پسینہ تمہارا سبحان اللہ بہت پیارا شعر ہے اور کس کا یہ شیر کبال سے مولانا جمیل اور رحمان رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ماشاءاللہ دونوں نے کوئی نہیں نمبر نہیں حاصل کیا اگلا لفظ آسان دینا آسان کر رہے ہیں مزید آسان کر اچھا کر دیں کشت کشت اللہ اکبر یہ تو یہاں پہ بھی کئی جواب آ جائیں گے کشت کشتی نہیں کشت کشت کشت کا مطلب کھیتی گا آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں جلدی کیجیے کشت بخارا عراق اجمیر وقت پہلا لفظ نہیں ہے کون سی کشت اللہ تیرا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا جی آپ سنائیں گے اس سے شعر مزرائے چشت و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا کون سی قسط پہ برسہ نہیں جھالا تیرا اتنا مشہور شعر ہے اور وہ بھی تو تھا کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی ہے تو یہ تو بہت مشہور شعر تھا توجہ نہیں گئی کوئی بات نہیں اب آپ دیں گے اگلا لفظ جلدی لفظ دینے میں تو ٹائم نہیں لگنا چاہیے تو مشورہ ہو چکا ہونا چاہیے قیاس قیاس قیاس قیاس. چلے. قیاس سے پہلے بھی شیر برتر قیاس سے ہے مقام ابول حسین سدرا سے جا کے پوچھیے سے... میں ابل حسین برتر برتر برتر قیاس کے ہی مقام برتر قیاس سے ہے مقام ابول حسین سدرا سے جا کے پوچھیے بام ابول حسین صحیح پڑا ہے نا ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اس مرحلے میں بل آخر تین دن بعد جا کے کسی نے کوئی پوائنٹ لیا ہے اور ایک پوائنٹ انہیں ملے گا اب آپ دیں گے انہیں لفظ اگلا آخری لفظ تہیں تہیں چلے پھر آسان ہو گیا آپ کچھ سوچ کر آئیں پیچھے ہی جانا ہے ماشاء آپ کا اشار ہے تہے والی تہے بالی تہ تہیں جمع ہے یہ وہ سرے والی ہے <laughs> غالباً تہ کی جماعت تہ جی بہت مشہور بہت مشہور ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آٹھ سیکنڈ باقی ہیں بتانے جی لگے ہیں کچھ کچھ کچھ بتانے لگے ہیں بتا جلدی بتا دیں ایک سیکنڈ باقی تھا نہیں بتا سکے اور اب آپ بتائیں گے سر امیر سنت بہت مشہور ہے شیر ہے من کبت ہے ہاس پاک کی موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول آ برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا آ جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا اتنا مشہور شعر تھا بارہ پوائنٹ نہیں لے سکے آخری لفظ آپ انہیں دیں گے تہے دامن نہیں ہے تہے جو ہے وہ جمع الگ ہے جی لفظ دیجئے دھجیاں دھجیاں چلو بھائی دھجیاں دھجیاں دینا بتائیے شیر سنائیے بیس سیکنڈ باقی ہیں جو درست جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے دس سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے وقت ختم ہو گیا دھجیاں پہ کون سا شیر ہے بھائی باہر تازہ رہتی کیوں خزاں میں دھجیاں اڑتی لباس گل جو ان کا ملگجی پوشاک ہو جاتا اللہ اللہ اللہ امام اہل سنت کے بھائی جان کا یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحما کا یہ کلام ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاص ہوا کیا بات ہے سبحان اللہ یہ مرحلہ مکمل ہوا کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا سوائے ایک پوائنٹ کے جو المدینت العلمیہ والوں نے لیا ہے اسکور بورڈ کی طرف بھی جائیں گے پہلے ہمارے حاضرین سے کچھ سوال حاضرین تیار ہیں آپ لوگ بپو تیار ہو جائیں میں وہاں جا سکتا ہوں <taps> اچھا چلیں ایسا, ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آئے جود و کرم باپو جو پہلے جواب نہ دیا ہو کبھی ان سے کسی سے لے جود و کرم محمد امان وہاں کیا جود و کرم اے ایسا بتا تیرا نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا کیا بات ہے اتنے مسکرا مسکرا کے اتنا پیارا شعر پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ان توفہ بھی پیش کرتے ہیں سبحان اللہ چلے کوئی ایسا شیر سنائے جس میں لفظ آئے قلم کلم کم ہاتھ اٹھ رہے قلم ان سے لے لو پین جلدی نہیں کوئی بھی لبیک نہیں بولے جی نہیں ہے یار تشیف رکھیں لبیک بولنے والے کے پاس نہیں آئیں گے کون سا <سلامت> ہاں سنا دیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم لوہ قلم تیرے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اگلا شیر ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آئے انجمن انجمن کہتے ہیں کہ محفل وغیرہ کو کون سنائے گا یہ سنائیں گے چلیں انجمن آپ کو بڑے اشعار یاد ہیں ماشاءاللہ اللہ شاید تیسری بار کھڑے ہو رہے ہیں جی سنائیں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہوں پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ایک مشکل کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آئے صبح ہو اچھا سب کو یاد ہے کیا بات مل کے کون تو سنائیں کون سنائیں گے الگ الگ ہے الگ الگ, الگ, الگ, الگ الگ نہیں نہیں بھائی ایک سے پوچھتے ہیں چلے آپ بتا دو صبح طیبہ میں بارہ نور کا باغ طیبہ میں نہیں نہیں دی. چلے آپ لب بیک بولنے والے کے پاس نہیں آئیں گے جلدی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا چتکالے نے نور کا آیا ہے تارا نور محن اللہ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی ایسا شیر سنائے جس میں لفظ آئے جان جان جان سب کو آنا چاہیے ہاتھ تو سب کا اٹھنا چاہیے جی جان میرا دل اور میری جان مدینے والے پہ سوجان سے قربان مدینے والے سبحان اللہ اچھا جن کا ہاتھ نہیں اٹھا تھا میں ان کو بتا دوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یاد آ گیا سب کو چلیں بعد وقت یاد نہیں آتا ماشاءاللہ اللہ جنہوں نے جوابات دیے بڑی اچھی کوششیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ذوق نعت بڑھائے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس کے ہیں کتنے پوائنٹ دونوں ٹیمیں مد مقابل ہیں کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ کم ہے ہماری ٹیم المدینت العلمیہ کا تین پوائنٹ ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے چار پوائنٹ ہیں تین مرائل ہو چکے ہیں اب آگے بڑھیں گے چوتھے مرلے کی طرف جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کس کے لیے کیا نکلتا ہے کس کا کیا نصیب ہے نعرہ لگائیے پیسان سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی. سلام سلامتی سلامت یہ ہیں سات باکسز سات رنگوں کے گرین براؤن بلو بلیک یلو پنک اینڈ گرے سات باکسز ہیں اور بہرحال کسی ایک باکس میں کچھ بھی کسی کے لیے بھی نکل سکتا ہے دونوں ٹیموں کو دو دو بار بلایا جائے گا کوئی بھی آ سکتا ہے ایک بار بھی دو آ سکتے ہیں دو بار بھی ایک اس ٹائم آ سکتا ہے تو آپ میں سے پہلے کون آئے گا المدینت العلمیا کچھ بھی نکل سکتا ہے آپ کے لیے توحفہ ہو سکتا ہے سوال ہو سکتا ہے پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ویسے ہی مل سکتے ہیں آئیے امر بھائی آئیں گے اچھا جو نکلے گا وہ آپ کا ہوگا جی مشورہ کیوں کرنا ہے پڑ گیا یہ براؤن والا جی سوچ لیں کھول دوں جی جو نکلا جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے کوئی مشکل سا آپ <تصفح> کے لیے نکلا ایک سوال کیا جواب تو نہیں لکھا نا اس پر یہ ہے شیر اور آپ نے بتانا ہے یہ شیر کس کا ہے اب تھوڑا مشکل ہو گیا ہے اگر جواب دے دیتے ہیں تو دو پوائنٹ ایک ساتھ مل جائیں گے شیر ہے وہ پار لگائیں گے بڑا پیارا شیر ہے کس کا ہے یہ آپ نے بتانا ہے وہ پار لگائیں گے پکار ان کے کرم کو اے ڈوبنے والے نہ سفینے کی طرف دیکھ بتائیے کس کا شیر ہے یہ آپ نے بتانا ہے پچیس سیکنڈ میں اور یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا کسی کا تو ہوگا آپ کے انیس سیکنڈ باقی ہیں اللہ اکبر کوئی یہاں سے نہیں بتائے گا آپ لوگ صرف دیکھیے ہاتھ نیچے کر لیجئے کسی کا تو ہوگا جواب دیجیے کسی کا نام لے لیں زور سے جی کنفرم نہیں کچھ تو ہوگا ایک نام لے لیں کوئی بھی آپ کا وقت ختم ہو گیا مصطفی رضا خان صاحب آپ نے کہا اور آپ کا جواب غلط ہے یہ ہے خالد محمود خالد صاحب کا شیر درست جواب نہیں دے سکے آپ پوائنٹ کٹیں گے نہیں لیکن ملیں گے بھی نہیں کوئی بات کوئی بات نہیں کون آئے گا اللہ مرحبا کیا uh, نام بتایا تھا محمد آصف بھائی مرحبا اللہ مرحبا کون سا باکس کھولنا پسند فرمائیں گے سبز بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے کچھ نکلا ہے جواب دیں گے دینا تو ہے جب یہاں تک آ گئے لیکن آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دینا ہے آپ کو جواب دینا نہیں پڑے گا اس لیے کہ آپ جیت چکے ہیں پچیس سو روپئے کا مدنی چیک آئیے آپ کو پچیس سو کا مدنی چیک دیتے ہیں اور آپ مطلب مدینہ سے جو چاہیں لے سکتے ہیں یہ ہے پچیس سو کا مدنی چیک اور یہ دیا جاتا ہے ہمارے آصف بھائی کو توحفہ سچی لے جائیے آپ بھی کوئی پوائنٹ نہ لے سکے اس میں پوائنٹ والے سوالات بھی ہیں دیکھیں بھائی اگلا کون آتا ہے واپس المدینہ تو للمیاں والے جی کون آ رہا ہے احمد رضا بھائی قسمت آزمائی ہے کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا نکلے جو نکلے نصیب جو نکلے آپ کا نامی نصیب آپ کا ہے کون سا کھولیں گے موقع یہ والا جی ہاں آپ کے لیے سوال ہے سوال ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں ایک شعر ہے جس کو مکمل کرنا ہے بڑا پیارا شعر ہے پشت پر ڈھلکا ڈیش ڈیش ڈیش سے شملہ نور کا دیکھ موسا تور سے اترا صحیفہ صحیح نور کا یہاں سے کوئی مدد نہیں کرے گا پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور آپ اس بلینک جگہ کو فل کریں گے پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھ موسا دیکھ موسا تور سے اترا صحیفہ نور سوچ لیجئے یہی ہے آپ نے کہا پشت پر ڈھلکا سرے انور سرے انور سے شملہ نور کا سرے انور اس میں مسنگ ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے آپ نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے انہوں نے پچیس سو کا چیک حاصل کر لیا ہے چلیں دیکھیں اب وہ کیا لے کے جاتے ہیں ایک پوائنٹ اور آپ کا بڑھ گیا علمیا والوں کو ایک پوائنٹ کی کمی بھی تھی جی مدرست مدینہ آن لائن کی ٹیم دوبارہ ایک بار کوئی آئے گا آپ میں سے دوبارہ یہی آئیں گے اچھا پہلے آصف بھائی تھے جی کون سا باکس کھولنا پسند کرے بلیک جی بلیک کھولنا بات ہے دیکھ لے چینج کرنا ہو تو بلیک کھولنا ہے آپ کے لیے کچھ خوشخبری ہے خبری بھی نہیں لکھی ہوئی اس پہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کوئی بڑی خوشخبری لگ رہی ہے کیا ہے اس میں اچھا اسی کہہ رہے سفا پلیٹی ہے Allah اب ہے اس کے پیچھے یہ ہے خوشخبری دو پوائنٹ آپ جیت چکے ہیں ماشاء اللہ چلے بھائی آپ تو بہت لکی ہیں اپنی ٹیم کے لیے دو پوائنٹ آپ کو مل گئے ماشاء اللہ ویری گڈ رحان اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ جہاں انہوں نے ایک نمبر کی برابری کی آپ سے تو آپ جو ہے وہ دو نمبر لے کے اوپر چلے گئے مدری چینل کے ناظرین یہ ہے سیگمنٹ نصیب ان کا نصیب انہیں جو ملے بہرحال یہ ان کے مقدر کی بات ہے اب جو مقابلہ ہے وہ دوبارہ کچھ ٹف ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر اس میں ابھی بھی کچھ باقی ہیں باکسز ہمارے حاضرین میں سے کون آئے گا نہیں ہو گئے نا دو دو بار آنا تھا کون آئے گا آپ آئیں گے چلے آپ آ جائیں بلیک ٹوپی والے بھائی آپ کا نصیب کیا ہے دیکھتے ہیں اگر پوائنٹ نکلے تو کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے کون سا باکس کھولیں گے جلو ایک سوال ہے آپ کے لیے کیا نام ہے آپ کا مائک جی کیا نام ہے آپ کا بلال رضا بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں پابندی سے آتے ہیں بڑی بات ہے آپ کے لیے سوال ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا ہجری سن وفات بتائیں بتائیں گے تو آپ کو تحفہ پیش کریں گے ہجری سن وفات پتا ہے آپ کو سترہ سو باسٹھ سترہ سو سکسٹی ٹو سترہ سوسٹھ تب تو اعلی حضرت پیدا بھی نہیں ہوتا ہجری سن بتانا ہے پتہ ہے ولادت کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے چلے کوئی بات نہیں آپ تشریف رکھیں اچھی کوشش کی آپ نے ابھی چل رہی ہے ہجری سن چودہ سو انتالیس اعلی حضرت کی جو وفات کا سال ہے وہ کون سا تھا چلیں کھڑے ہو جائے بتائیے تیرہ سو چالیس سے نئے ہری آپ کا جواب بالکل درست ہے تیرہ سو چالیس سے نجری اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی وفات کا سال اور اگلا جو سال ہوگا یعنی چودہ سو چالیس سے نجری یا اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کا سب سالہ ارس ہوگا یعنی سو سالہ جشن رضا ہوگا انشاءاللہ اسے اس سے بھی بڑھ کر دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مل کے کہیں گے جشن رضا جشن, جشن رضا جشن رضا ہے جشن رضا جشن رضا جشن رضا جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا جشن روشن رضا جشن رضا پی حضرات ان شاء اللہ اس کو ہم یہاں سے ریمو کریں گے اب ہمارا وقت ہے کچھ کال لینے کا ویڈیو کالز بھی لیں گے اور ایک کلام رضا بھی آپ کو سنائیں گے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ایک مدنی مننی سے کچھ سنیں گے بھی اچھا کیا سنیں گے مدنی رضا اچھا ماشاء اللہ ہمارے ناپ خواہ جو ہے ان کی سات زادی ہیں آ جائیں آپ یہ تو گھبرا رہی ہیں ابھی سے بیٹھے کیا سنائیں گے آپ کیا نام ہے آپ کا جی یہ مائک بند ہو گیا ہے بھائی ماریا ماریا اتاریا کیا سنائیں گے آپ سنائیں گے نورالا. چلے سنائیں مل کے پڑھنا ہے سب نے اچھا ذرا زور سے پڑے گھر میں جیسے پڑھتے ہیں گھر میں ویسے میں نے سنا نہیں ہے انداز ہے گھر میں کیسے پڑتے مدنی منہ چلے جوم جھوم کے نور والا اتنی جلدی گھر جانا ہے واپسی کیسا نور چھایا ہے چلے زور سے نعرہ لگا دیں فیضان اعلی حضرت جلدی فیضان اعلی حضرت نعرہ ہے چلے وہی گھبرا گئے ہم لگا لیتے ہیں فیضان اعلی یہیں بیٹھتی ہیں ہم ان شاء اللہ کلام اعلی حضرت کے چند اشار سنیں گے اور آپ کی کالس بھی لیں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی چلا دیجیے ہمارے ویورس نے جو ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں ان میں سے کوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں اپنے سلسلے میں آج دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کی ویڈیو سلیکٹ ہوئی ہے اور مدری چینل کی زینت بننے جا رہی ہے نے بات کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا, کا بجایا اے امام محمد رضا ہے جاری رہے گا ہے دیر دار جاری رہے گا باتل دیر مٹالے ہیں امام سمد رضا تم باتل دیر مٹالے ہیں امام حمد رضا دین ری ڈنکا بجالے ہیں امام احمد رضا فی رضا جاری تھکے بے ماشاء اللہ یہ ہمارے ایک بنگالی اسلامی بھائی تھے جنہوں نے بنگلہ زبان میں بھی منقبت اعلیت پڑھی اور اردو میں بھی امیر سنت کا کلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ناز شریف کی بھی مدنی چینل پر چلے آپ ہمارے سلسلے پہ سلسلے میں اپنی بنائی ہوئی ویڈیو کلام رضا ہو ایک شعر ہو اچھے انداز میں وائس کلیئر ہو ماحول صاف ستھرا ہو بچوں کا شور نہ ہو پنکھا وغیرہ بھی ہو سکے تو بند کر کے ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کی زینت بنائیں گے نمبر ہے 00923111013082 اس نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں آئیے کلام اعلی حضرت کے چند سنتے ہیں آپ کی کچھ کالز بھی اس کے بعد لیں گے اور منقبت حضرت بھی انشاءاللہ شاء اللہ ممکن ہوا تو شامل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صبح ہو تیب میں ہوئی بٹ ہے بالہ نور کا صبح میں ہوئی ہے تاحڑہ نور کا صدقہ ستکارے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ ع اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اضلا ہج سب اللہ اللہ ان رے قصر پسر سے فلتے کمرہ نور کا تیرا پائے پاپ میں ننا سپرا نور کا تیرے گی ماتا جان سگرا لا گی ماتا جان سگرا نور کا, تیرے کی ماں تیرا سے نور کا جاگا نور کا چمکا ستارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ را لا آج جانے تیس کر تیرا پا نور کا تاج اللہ بلّہ شمع دل مشتا دستن سدینا دو چند جانو رگا شمع دل مشتا دستن سدینا دو چند جانور گا اللہ بل مل مل مل سے کس تے جسرا ہے وہ پتلانور کا ہے گرے میں آج تب تا گرکان کا پیارے رضا میرے رضا رضا رضا پیارے رضا مرشد رضا رضا کے کھا مدوری کب دے رو تسیلہ نور اللہ، اللہ کرنا کرنا میں کرنا پٹتا ہے جا نور کا سجا لینے اللہ حضرت کی ایک مثال ہے سبحان اللہ یہ کلام بڑا با کمال کلام ہے اور جب اس کلام کو مکمل فرمایا امام اہل سنت نے تو اپنا کمال نہیں فرمایا بلکہ کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے احمد نوری جو ہیں یہ آپ کے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں اور بڑے ہی اعلی حضرت سے محبت کرنے والے تھے یہ بزرگ حضرت ابوالحسین نوری تو آپ نے کہا کہ یہ ان کا فیض ہے جو مجھ پہ جاری ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسی نور سبحان اللہ تو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا انہیں کریڈٹ دینا ان کو سراہتے رہنا یہ کوئی اعلیٰ سے سیکھے سبحان اللہ کچھ کال دیجئے گا محمد اجاز رضوی لاہور سے بات کر رہا ہوں میں یہ سننا چاہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باز خلیل کا گلے سے کہوں تجھے ماشاءاللہ اگلی کال منصور احمد اطاری سے ارض کر رہا ہوں ذوقینات مدنی چینل کا منفرد سلسلہ ہے مدنی چینل نے الحمدللہ للہ ذوق کا پروگرام بہت اچھا بنایا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کون سا کلام ہے کہ جس میں ہونٹ نہیں ملتے برائے کرم اس کا جواب بتا فرما دیجئے جی بھائی کون بتایا یہ بھی سوال ہے جی سلطان شاہدیاں شاستہ یاد ہے آپ کو سنائیں اور اشارا یاد ہے مطلب یاد ہے ماشاءاللہ اللہ چلے یہ بھی بڑی بات ہے اس کلام کے تقریباً پندرہ اشار ہیں اور ایک بھی شیر میں اوپر والا ہوٹ نیچے والے ہونٹ کو ٹچ نہیں کرے گا پورا کلام ہو جائے گا ترالا آخر میں ارض کرتے ہیں اپنے آقا سے جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں دل سے یوں ہی دور ہو ہر زنوزاں یعنی ہر گمان بھی دور ہو گمان کرنے والا بھی دور ہو دل ہو اور آپ ہو یا رسول اللہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا اس کلام کو کہتے ہیں عز الشفتین یعنی ہونٹوں کو دور رکھنا اعلی حضرت نے کمال کر کے قلم توڑ دیا کہ ہے کوئی جو رضا جیسا لکھ کے دکھائے پھر تو کہتے ہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان سبحان اللہ اعلی حضرت کی کیا بات ہے انشاءاللہ اللہ کسی دن یہ کلام جو ہے یہ پڑھیں گے بھی طرز میں بھی آپ کو سنائیں گے لیکن یہاں پر یہ شیر پڑتے ہیں گونج گونج نو باتے رضا سے میں محمد دانش اطاری سے نا شریف سن لئے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بے شک ان ان کلاموں کو بھی ہم شامل کریں گے آپ اپنی فرمائشیں ہمیں بھیجا کریں کل سے میرا ذہن من رہا ہے کہ ہم ذوق ناد کے اگلے سلسلوں سے کل تو نہیں ہے پرسو ہے ہم پہلے کال لے لیں گے اگر ناظرین کی فرمائشوں میں سے کچھ سنانا ہو تو وہ سنا دیں گے اب ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہے اور ہمیں بارہ بجے مدنی خبریں بھی دیکھنی ہے اور ذوقیہ نعت کا مدنی مقابلہ بھی مکمل کرنا ہے چار مراحل ہو چکے ہیں آئیے نارا لگاتے ہوئے اٹھتے ہیں اپنے مدری مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں فیضان فیض राएगे राएगे فیض राएगे राएगे انشاءاللہ. آئیے اپنے مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں اسکور بورڈ دیکھیے کس طرح چار مراحل سے گزر کر المدینت آل. والے یہ آگے بڑھے ہیں چھ نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے المدینہ العلمیہ والوں کے چار پوائنٹ ہیں اور کسی ایک نے آگے بڑھ جانا ہے مقابلے میں اور کسی نے پیچھے رہ جانا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ فروخ پہ تحجی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> حروف تاجی اردو کے جو ہیں یہ ہیں تھرٹی سکس ان میں سے تھرٹی تھری سے کوئی نہ کوئی شعر ضرور آتا ہے ناتیہ شیر ہونا چاہیے اور وہ شیر ہمیں ہمارے ٹیم کے ممبران سنائیں گے اپنی اپنی باری پر اس مرحلے میں اس راؤنڈ میں کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا آپ کسی کی مدد نہیں لے سکتے اس میں آپ نے خود شیر سنانا ہے اگر آپ سنائیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا ورنہ آپ اس سے محروب رہ جائیں گے کل ملا کے 3 پوائنٹ آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا یہ والا مرحلہ آپ اسے گھمائیں گے اور جو شیر جو حرف آئے گا اس ایرو کے سامنے اس سے آپ نے شیر سنانا ہوگا کون آ رہا ہے المیا والے چلے تیار ہیں آپ آ جائیے محمد عمر افطاری آپ اسے گھمائیں گے اور جو ہر سامنے آئے گا اس سے شیر سنائیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر گھمائیے اتنا زور سے باہر نکالنا ہے کیا ہاں ایک کلام ہو جائے میرے خیال سے یہ تو بہت زور سے گھمایا ہے آپ نے اپنے, اپنے علمیا کی طاقت دکھا دی چلے اتنا زور سے بنا گھمایا کہیں کافی وقت نکل جاتا ہے حرف تو یہیں سے آئیں گے صحیح بات ہے باہر سے نہیں آ جائیں گے انگلش کے آنا شروع نہیں ہو جائیں گے پیج سے شیر سنانا ہے آپ نے جی سنائیے فریاد امتی جو کرے ممکن نہیں کے خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں باپا کے خیر بشر کو خبر نہ ہو ماشاء سبحان اللہ جتنی دیر گھمانے میں لگی اس سے کم وقت بتانے میں لگی لگا چلیں کون آئے گا ایک پوائنٹ مل گیا ہے سامنے والوں کو آپ نے بھی جو شیر ایک بار ہو جائے وہ دوبارہ نہیں ہوگا آپ گمائیں گے اسے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے دیکھیں کیا آتا ہے آپ نے بھی بہت زور سے گما دیا تھا یہ آیا تو بیچ میں کہیں آیا آئین سے شیر سنانا ہے آپ نے آصف بھائی جی آئین سے کوئی شیر یاد ہے پچیس سیکنڈ ہوتے ہیں بائیس باقی ہیں کے تازہ چھیڑ چھاڑ اللہ فرش پہ ترفت دھوم دھام کان لگائیے تیرے ہی داستان ہے کس کا یہ شیر اعلیٰ اگر کیا شیر ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یہ مہراج شریف کی غالبان بات ہو رہی ہے ویسے عام طور پہ بھی یہ جاری ہے میرے آقا کی دھوم دھام تو ہر طرف ہے مہراج کے حوالے سے خاص طور پہ سبحان اللہ بہت پیارا شیر آپ نے سنایا ایک پوائنٹ بھی حاصل کر لیا المدینہ العلمیہ کی ٹیم میں سے پھر ایک بار کون آئیں گے آ جائیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ دیکھیں کیا آتا ہے آپ کا نصیب الف کیا بات ہے ویری لکی الف سے تو بہت سارے اشعار ہیں آسان ہو گیا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی تیری ہو. دھوم مچی ہو ویسے یہ شیر پہلے ہو چکا ہے سلسلے میں لیکن اس راؤنڈ میں نہیں ہوا اس نے اسے مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست ہے تمہار اللہ ایک پوائنٹ اور لے لیا ہے آئیے ماشاءاللہ اللہ آپ نے بھی بہت آسانی سے ہلکا گھمایا اسے ٹھیک ہے وقت بچائے آپ نے شعر سنانا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے شاید نہیں آسان ہے چلے مشکل ہے چلے بہت مشکل ہو گیا ہاتھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بہت مشکل ہو گیا شاید خود کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے او ہو ہو ہو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو یاد آ گیا دس سیکنڈ ہے بہت مشکل لفظ بہت مشکل ہے تو آپ پھر کیوں کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے نہیں آئے اچھا صبح میں ہوئی بڑی نے ہی براد نور نور کا آیا ہے اسی کو کہتے ہیں مدری مقابلہ آئیے ایک پوائنٹ اور حاصل کر لیا آخری آخری لمحات میں شاید یہ شیر سبھی کو یاد ہے دیکھیں کون آتے ہیں آخری جی المدینہ تو علمیاں ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے آخری سوال ہے یہ احمد رضا بھائی دیکھیں ان کے لیے کون سا حرف پاتا ہے؟, ہے کیا آتا ہے آیا, آیا, آیا, آیا مشکل آ رہا ہے میرے خیال <laughs> سے <سا> اس کا <laughs> تو شیر ہی نہیں آ سکتا چلے آپ کوئی بنا لیں میں کیا بنا چلے دوبارہ گھما لیں پھر پھر نہ آ جائیے اللہ اکبر دیکھیں کیا آتا ہے اللہ, اللہ پھر ادھر ہی قریب اس کے قریب سے گزر گیا ہے آئے آئے آئے آئے بے بے سے آپ شیر دیں گے بے بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا دان ساری بہار ہشت چھوٹا سا کیا شیر دیا ہے ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر چھوٹا سا عطردان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا شیر پڑھا انہوں نے ایک پوائنٹ اور مل گیا ہے آخری اسلامی بھائی آئیے آخری ہیں انہوں نے اگر شیر سنایا تو دونوں ٹیموں کے برابر پوائنٹ ہو جائیں گے اس میں گھمائیے ماشاءاللہ آپ کے لیے آیا زے زے سے آپ نے شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بھی زیارت میں کروں اور وہ شفات میری فرمائیں مجھے ہنگامہ عیدین یار دن ہو میشر کا اللہ مجھے ہنگامہ عیدین دن ہو میشر کا یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے سبحان اللہ اعلی حضرت کا بھی اس میں اسی زمین پر اعلیٰ حضرت کا بھی کلام ہے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا لیکن یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے اس میں ہو جاتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی زمین کا ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی اسی زمین پر کلام ہے اور بہت پیارا کلام ہے ماشاء اللہ بہت اچھا شعر آپ نے سنایا آپ بھی بہت اچھے شعر سنا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے ماشاء یہ مرحلہ حروف تاج کا آگے بڑا آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے شعر ان میں سے کون آئے گا حاضرین میں سے ماشاء اللہ کون آئے گا چلیں آپ آ جائیں مائک ابو جی آ جائیے اس کو گھمائیں گے آپ کیا نام ہے آپ کا حضور آبد اتاری اس کو آپ زور سے بہت نہیں گھمائیے گا ماشاء اللہ آپ کے کی لیے کیا ہر فا رہا ہے اللہ دیکھیں پھر شعر بھی سنانا ہے آگے آئے تو فوت سے شعر سنائیں گے وہ شیر سنائیے گا جو اب تک ہوا نہیں ہے فاد ہے کوئی شعر سدائے درودوں کی رہے گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا, ہوتا رہے, رہے گا انہیں پوائنٹ نہیں ملے گا توحفہ ملے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ بھائی نے بہت اچھا شعر سنایا مرحبا مقدس پانیوں کا مجموعہ قلم قلم اور تصبی مدینہ ماشاءاللہ اللہ اور کون آئے گا ایک مدنی مننا آپ آ جائیں جلدی سے سپیڈ میں کیا نام ہے آپ کا حسان رضا تاری گمائیے آپ کو آتے ہیں ہر سے شیر آتا ہے تھوڑے بہت آتے ہیں ویری کانفیڈنٹ یہ بھی کچھ مشکل ہے مشکل آنے والا ہے لگتا ہے آسان ہو گیا دیر سے شیر آتا ہے کوئی جی دنم یا اللہ دنم پجمور دا را جے اس دل پجما آوارا اللہ ماشاء اللہ بھائی کون سی کلاس میں آپ تھری کلاس میں کتنے سال کے ہیں نو نائن ایئرس تو آپ ماشاء اتنے مشکل شیر کیسے یاد ہو گیا آپ اصد بھائی ماشاء اللہ بہت پیارا شیر آپ نے سنایا ان کو بھی توفہ پیش کیا جائے گا ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے ذوق ناد بڑھاتے رہیے دیکھیں مدری منع نو سال کے ہیں تھری کلاس میں ہیں اور کتنے پیارے پیارے اشار ہمیں سنا رہے ہیں آپ بھی اپنا ذوق ناد بڑھانے کے لیے مدری چینل دیکھتے رہیے آئیے اب فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں فیصلہ ہو جائے گا کون سی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے اور کون سی پیچھے رہ رہی ہے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں عروف تاجی کے بعد کس کے ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹس آن لائن والے نو اور المدینت العلم والے سات پوائنٹس پر ہیں پچھلے مرحلے میں سب نے جواب درست دیے اور اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے سوچ سمجھ کر اور اس میں جواب بھی دینا ہے سوچ سمجھ کر فلو الحبیب صح تع محمد صلی اللہ علیہ مدنی چینل کے ناظرین آج ہم،, ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ عزت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے شہزادے کا نام بتائیں جواب ہے حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام یہاں پر ہم لیں گے پپو بارہ نام لے لیجئے اور پھر ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی بھی ہے سوال ہم نے کیا تھا ناظرین سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے کا نام کیا تھا جواب اس کا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے کا نام جواب رضا خان جواب ہو گیا آپ نام لے لیں ان کے بارہ ناموں میں سے چند نام یہ ہیں بنتے عاشق باب المدینہ کراچی شہزاد ضیا کوٹ سیال کوٹ بنتے محمد احمد رحیم یار خان بنتے شمیم دنیا پور کاشف ضیا کوٹ سیال کوٹ بنتے صادق ڈیرا غازی خان اسلامی بہن جام شورو شاہ اسلام آباد بنتے مظہر راول پنڈی بنتے سرور کشمیر بنتے عبد السمی اطاریہ ساحوال بنتے یعقوب کشمیر ماشاءاللہ قرآن کن کے لیے آپ وہیں کروا لیجیے راشد بھائی نام نکلیں ماشاءاللہ ہمارے مبلے کے دعوت اسلامی بہت ہی پیارا بولتے ہیں راشد بھائی تشریف فرمائیں ہماری آڈینس میں کس کے لیے ہے آج راشد بھائی بنتے شمیم دنیا پور ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو بھی سلسلے میں خوشامدید کہتے ہیں اور انہیں مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ بائی پوسٹ تحائف پہنچائے جائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مرحلہ سوچ سمجھ کر دس اشار ہیں دس پوائنٹ ہیں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے کل ملا کر انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا کسی کی باری نہیں ہے جو بیل بجائیں گے وہی وہ جواب دیں گے آپ کی بیل کام کر رہی ہے دیکھ لیجیے کوئی فالٹ تو نہیں ہے جس کو جب شیر سمجھ آ جائے جہاں آپ روک دیں گے وہاں میں رک جاؤں گا اس کے بعد پھر میں آگے نہیں پڑھوں گا پھر آپ نے شیر پورا کرنا ہے اس میں نمبر مائنس بھی ہوتے ہیں اگر جواب درست نہ دیا یا جواب ہی نہ دیا تو نمبر کٹ بھی جائے گا ایک نمبر مائنس ہو جائے گا ہر شیر پر ایک پوائنٹ ہے پہلا شعر پڑھ ہوں تیار یہاں سے کوئی مدد نہیں کرے گا پہلا شیر ہے اشارہ کر دو کیا اشارہ ہوا ہے کوئی اشارہ ہوا ہے کیا موبائل تو جیب میں نا اشارہ تو نہیں آیا اشارہ کر دو اشارہ نہیں کرنا پورا شیر ہے اشارہ کر دو تو باد خلاف کے ابھی ہم ابھی ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں اشارہ کر دو پر آپ پورا سمجھ گئے اشارے اشارے میں یہ کیا اشارہ ہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے اشارہ کر دو تو اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا شعر پڑا ماشاءاللہ یہ شعر بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا جواب لیکن درست ہو گیا ہے دونوں کے نمبر جو ہیں برابر نہیں ہے المدینت المیہ والوں کو دو نمبر کی ضرورت تھی ایک پوائنٹ انہیں مل گیا ہے اب نو پوائنٹ کا سلسلہ باقی ہے دیکھے ابھی آپ لوگ مایوس نہیں ہوئے گا دیکھے کیا ہوتا اگلا ہے روف ایسے ہیں دیر کی ہے علمیہ والوں نے جی پورا کریں گے شیر المدینہ تو آن لائن والے روف شیر درست مکمل کرنا ہے اٹھارہ سیکنڈ باقی, باقی ہے آپ کے پاس مقابلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آخری فیصلہ کو راؤنڈ ہے رعف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں چھ سیکنڈ باقی ہیں یہ فیض وجود کے دریا درست درست شیر درست آئے پڑنا ہوتا ہے رعف ایسے ہیں اور یہ رحیم دا ہیں دا اتنے دا کہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں ایک اور موقع لے لیجیے درست پڑھنے کا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے رؤف ایسے ہیں اور یہ دا رحیم ہیں اتنے آپ نے کہا کہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں آپ کا جواب دا دا غلط دا ہو دا گیا ہے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ دوسرا مصرا تھا آپ درست جواب نہ دے سکے آن لائن والے دو نمبر کی برتری پر تھے ایک نمبر سامنے والوں نے لیا دوسرا انہوں نے خود دے دیا دونوں ٹیموں کے پوائنٹ اب برابر ہو گئے اب مقابلہ اور سنسنی خیز ہو گیا ہے تیسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے لے رضا مدس مدینہ آن لائن جی آپ نے پہلے بیل بجائی لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے سوچ لیجئے یہی ہے میرا مرادی شیر بتانا ہوتا ہے جب دو تین شیر ایک جیسے ہوں لے رضا آج گلی سنی ہے نہیں ہے سوچ لیجیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ نہیں ہو سکتا رضا؟ گلی... رضا؟ لے رضا نہیں ہے, وہ کیوں رضا ہے آپ نے شیر پڑھا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے وقت آپ کا پورا ہو گیا اور جواب بالکل درست ہو گیا سبحان اللہ کی سدائے بھرپور ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے چوتھا شیر ہے دیکھیے کون پورا کرتا ہے ذکر و درود جی المدینہ تو ذکر و درود ذکر و درود جاری بھی تھا کچھ زبان پر پڑھ بھی رہے تھے میں دیکھ رہا تھا انیس سیکنڈ باقی ہیں تیرہ بارہ ذکر و درود پر آپ نے بیل بجا دی اور آگے کا شیر پورا کرنے میں کچھ مشکل لگ رہی ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں اگر اس میں شروع نہ کیا تو موقع نہیں ملے گا مدینہ ذکر و درود ہر گڑی وردے زبا رہے اللہ اکبر جلدی آپ کچھ وقت دے سکتے ہیں آپ کو ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہے آپ کا وقت ختم ہو گیا اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائے آپ ہے. نے غلط جواب دیا آپ دوسرا مصرا پورا نہ کر سکے ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہے नहीं میری नहीं فضول گوئی کی عادت نکال دو آپ کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا ہے اللہ اکبر چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر دو نمبر کی پھر برتری حاصل ہو گئی آن لائن والوں کو پانچواں شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے بےکسوں پر محربا ہے بے بےکسوں پر مہرباں ہے بڑی جلدی بے کس نواز کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں دیکھ لیجیے کوئی اور شیر نہ ہو پندرہ سیکنڈ ابھی ہیں بےکسوں پر مہرباں ہیں بے بےکس نواز کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں اور آپ کی جل بازی اچھی ہے جواب درست دے دیا ہے جلد بازی جلدی کی آپ نے لیکن اچھی جلد بازی کی پانچ شیر ہو چکے ہیں اور تین پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے بہت اچھا جا رہے تھے اب دیکھے کیا ہوتا ہے آگے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا چھٹا شیر ہے شہد دکھائے زہر پلائے کاتل ڈائن شوہر کش کسی نے بیل نہیں بجائے چلے بھائی المدینت العلمیا والوں نے بل آخر بیل بجائی ہے شیر پورا کر گے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للجانا دنیا دیکھی بھالی ہے اس مردار پہ, پہ کیا للچائے کیا, لل کیا, لل کیا, کیا لل چا... دیکھ لیجئے اس, اس, پہ... پہ... اس مردار پہ اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے پڑھا اس مردار پہ کیا للچائے للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے جواب درست ہو گیا ہے چھ شیر ہو گئے ہیں المدینہ تو والے آٹھ نمبر پہ آ چکے ہیں آن لائن والے دس نمبر پر ہیں دس پوائنٹ پر ہیں اور اب چار شیر باقی ہیں تین شیر باقی ہیں چار شیر باقی ہیں چھ ہو گئے ساتواں شیر ہے جام ایسا جی مدرسۃ المدینہ آن لائن شیر آپ نے پورا کرنا ہے آپ نے بیل بجائی ہے بڑی جلدی بیس سیکنڈ باقی ہیں جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساخیا نعت سن کر حالت اتار ہو رو رو کے غیر اللہ اکبر دیکھ لیجئے کئی اشار جام سے آتے ہیں آپ کا وقت جو ہے کم ہے چار سیکنڈ باقی ہیں جام ایسا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساخیا کنفرم نعت سن کر حالت اتار ہو رو رو کے غیر جواب درست ہو گیا ہے ایک پوائنٹ اور آگے بڑھ گئے ہیں اور سات شیر ہو گئے آخری ش... آٹھواں شیر آٹھواں اب اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ پیچھے جا سکتے ہیں شیر ہے اقل والوں کے اقل والوں آن لائن والے اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق ہے عشک والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں جواب درست ہو گئے ہیں آٹھ ابھی دو شیر باقی ہیں جو ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی ان کو زیادہ پوائنٹس کی وجہ سے آگے آنے کا موقع ملے گا تو آپ اگر ہو سکتا ہے یہ دو جباب آپ دے دیں تو ان کا کوئی چانس آگے کا بن جائے نواں شیر پڑھوں گا دیکھے کون پورا کرتا ہے انہیں آپ موقع بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے شیر ہے یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں آپ کے پاس پچیس سیکنڈ میں کوئی بیل بجا دے یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں آپ کے پاس وقت کم ہے یہ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں دوسرا مشرا کسی کو یاد نہیں ہے جو بیل کوئی بیل نہیں بجائے گا تو کچھ مائنس نہیں ہوگا نو شیر ہے یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں حاضرین کو بھی کئیوں کو یاد ہے چار سیکنڈ ہے جلد بازی نہیں کر رہے وقت ختم ہو گیا یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں جواب نہیں دے سکے آخری شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے بہرحال یہ مقابلہ المدینت العلمیہ والوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے شیر ہے اے زر نظر دیکھ نظر دیکھ پورا کر لیں طرز میں کر دیں صرف نظر دے مگر دے ادب سے سرکار کروزا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے سرکار ایسا نہیں کوئی ماشاءاللہ اللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اور المدینت العلمیہ کی ٹیمز کے درمیان آج ہوا مدری مقابلہ چھ مراحل میں اور بالاخر المدینت العلمیہ کی ٹیم جو ہے وہ پیچھے نہیں گئی ایک, ایک چانس باقی ہے جس کا فیصلہ جمعے کے رات میں ہوگا آپ دیکھیں سکور بورڈ کس طرح آج مقابلہ ہوا آپ کو مبارک آن لائن کی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے اور دیکھیں آگے پھر کس طرح یہ پہنچتے ہیں چھ مراحل سے کس طرح گزر کر باہر ہماری المدینت العلمیہ کی ٹیم آٹھ پوائنٹ پر رہی اور تیرہ پوائنٹ ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے انشاءاللہ کل رات پھر ہوگی آپ سے ملاقات نو بجے کم بیش ہمارے ساتھ کل بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے بہت ہی سینئر میزبان اور بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے میرے بہت ہی پیارے دوست ہمارے سلمان مدنی بھائی ہوں گے بہت ہی اچھے موضوع پر مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا اور کل ان آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہمارے سیگمنٹ سے وہ بھی رہیں گے اور کچھ انشاءاللہ منقبت اعلیٰ حضرت بھی سنائیں گے اپنی امیجز اپنی ویڈیوز بھی ہم تک پہنچاتے رہیے اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے ہمارے فیڈ بیک ایٹ مدری چینل ڈاٹ ٹی وی پر تأثرات دینے ہو مدری مشورے دینے ہو ضرور آپ ہم سے رابطہ کیا کریں آئیے نعرہ لگاتے ہیں فیضانے والا حضرت فیض رضا غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے غیبت سنیں گے افلے مدینہ علی الحبیب